حضرت جابر بن عبد رضی اللہ عنہما کا اثر حضرت عاصم بن عمر بن قطادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ہمارے ہاں تشریف لائے ایک شخص کو پھوڑے کی تکلیف تھی حضرت نے اس سے پوچھا آپ کو کیا تکلیف ہے اس نے کہا ایک ناقابل برداشت پھوڑا نکلا ہوا ہے حضرت نے ایک لڑکے کو بخاطب کر کے فرمایا برخردار ایک حجام حجامہ لگانے والا کو میرے پاس لاؤ اس شخص نے کہا اے ابو عبداللہ حجام کا کیا کرو گے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس سے بلیڈ حجامہ لگوانا چاہتا ہوں اس شخص نے کہا واللہ پھر تو مجھ پر مکھیاں بیٹھیں گی جس سے مجھے تکلیف ہوگی اور میں مزید مشقت میں پڑ جاؤں گا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے جب حجامہ سے اس کی افتااہٹ اور بیزاری کو دیکھا تو فرمایا بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تمہاری دواؤں میں سے کسی دوا میں شفا موجود ہے تو حجامہ کے ذریعے کٹ لگانے میں ہے یا شہد کے استعمال میں یا پھر آگ سے داغنے میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں آگ سے دغوانے کو پسند نہیں کرتا رابی کہتے ہیں وہ لڑکا حجام کو لے آیا حجام نے کٹ لگایا تو اس سے وہ تکلیف دور ہو گئی